أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشقاً أم السماء بناء کے اندر نے قیامت کا ذکر فرمایا اور قیامت کا انکار کرنے والوں کا رد فرمایا یہ لوگ انکار کرنے والے کیسے تھے؟ کیا ہم دوبارہ تحارت پر اٹھائے جائیں گے؟ جبکہ ہماری ہریادہ ہو چکی ہوں گے تو ان حالات میں دوبارہ لوٹنا بڑے خسارے کی بات ہے حالانکہ یہ انکار کرنے اس بات کو تو مانتے ہیں کہ انسان اور انسان علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے سارے لوگ مانتے ہیں کہ انسان کو بھی اور دوسری مقبات کو اللہ نے پیدا کیا ہے جب ان انکار کرنے والوں کو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر انکار نہیں ہے آسمان اللہ نے پیدا کیا اس کا انکار نہیں کرتے زمین اللہ نے پیدا کی اس کا انکار نہیں کرتے انسان کو اللہ نے پیدا کیا اس کا انکار نہیں کرتے جب اس کا انکار نہیں کرتے جب پہلی دفعہ اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی تو اس کا انکار نہیں کرتے اور دوسری دفعہ دوسری دفعہ پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے جب پہلی دفعہ اللہ نے کوئی چیز پیدا کی ہے تو اسی چیز کو ختم کر کے دوبارہ پیدا کرنا کون سا اللہ کے لیے مشکل بلکہ وہ تو پہلے والے جو زیادہ آسان ہے اسی بات پر آج کے آیات میں اللہب العزت یہ دلیلیں دے رہے ہیں شد کا مانا سب مشکل خل پن کرنا کمانا پیدا کرنا ہم کمانا ہوتا ہے یا, یا. آسمان بنا کا معنی ہوتا ہے بنانا اور ہا کا معنی اس نے انتم اشدن کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یوں ترجمہ بنے گا آپ اشدن سما بنا تمہیں زیادہ... تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے انسان چھوٹی سی چیز ہے اور آسمان ایک بڑی چیز اس بڑے آسمان کے مقابلے میں انسان کیا چیز ہے جب ایسے اس بڑے چیز کو آسمان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس انسان کو پیدا کرنا اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے تو بنا اس آسمان کو بنایا رپا سم کہا. یہ آسمان کو کیسے پیدا کیا رفع کا معنی ہوتا ہے بلند کیا سم کہا کا کہا سم کہا کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا بلندی یا چھت وغیرہ چھت بلندی چھت بھی بلند ہوتا ہے تو اس کا معنی کریں گے بلندی فصو کا معنی برابر کرنا سن کہا اللہ نے اس آسمان کو بنایا بنا اللہ نے اس آسمان کو بنایا رف آسم کہا سواہ اس کی چھت کو بلند کیا اور برابر کیا اس کی چھت کو بلند کیا اور برابر کیا تب کے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے سب کو اس آسمان کو کیسے بلند کیا کیسے برابر کیا اللہ سورہ ملک میں فرماتے ہیں اپنی بار بار اٹھا کر دیکھو کیا آسمان میں کوئی خرابی ہے کوئی خلل ہے اللہ کی اس بنائے ہوئی چھت میں کوئی دراڑ ہے یا اس کا پلستر کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے بالکل ایسا نہیں بالکل ایسا, ایسا نہیں یہ آسمان جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اسی طرح مکمل ہے اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں آسمان کے اندر اسی طرح اپنا اپنا کام کر رہی ہے سم کہا سم چھت کو بلند کیا آسمان کے چھت کو چھت سم کا ہاتھ مانا چھت ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ہاتھ اس کے چھت کو آسمان کے چھت کو بلند کیا اوپاشا لہا اوپا اس کا معنی ہوتا ہے تاریخ ہونا تاریخ ڈھانپنا جب تاریخی آتی ہے تو ہر چیز چھپ جاتی ہے ڈھاکنا لئی لہا لرات کو کہتے ہیں وہ اور نکالا اخراجہ کا مانا نکالنا زہرا دھوپ زہرا دو. کہتے ہیں دھوپ کو دو. دیکھو آسمان کیسے بنایا اللہ نے رفع کہا اس کی چھت کو بلند کیا پرسوا اور برابر کیا وہ اب پشا اور اس کی رات کو تاریخ بنایا اخر کا مانا تاریک بنایا اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو سہاگ کمانا کیا کریں گے دن کو دھوپ بھی دن کو ہوتی ہے تو اس کے دن کو کیا کیا اخراجہ ظاہر کیا ترجمہ سمجھ میں آیا اس کی رات کو تاریخ بنایا وہ اخرا جزا اور اس کی دھوپ کو نکالا کیونکہ رات اور دن کا آنا آسمان کے ساتھ ہے نا کیونکہ جب دن اور رات آسمان کے کرے حرکت کرتے ہیں تو دن اور رات پیدا ہوتے ہیں سورج کا تعلق کس کے ساتھ ہے آسمان کے ساتھ جب سورج غروب ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے جب, جب سورج سورج ہوتا ہے تو دن, آ جاتی ہے, دن آ جاتا ہے یہ ہم مشاہدے کی چیزیں ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اللہ نے اس دن اور رات کے تبدیل ہونے کو انقلاب فرمایا یہ انقلاب ہے یقلب اللہ اللیل الله الليل اللہ تعالی ہی رات اور دن کو پلٹا دیتا ہے اللہ کے حکم سے آتے اور اسی طرح فرمایا جا اللہ رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا ایک دوسرے کے آگے پیچھے اللہ رب العزت رات اور دن کی آمد کو قیامت کے لیے بطور دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح دن اور رات اللی اللی جعل اللی اللی کہ جس طرح دن اور رات آگے پیچھے آنے والے ہیں इसी तरह कयामत भी आएगी इसी तरह कयामत भी आएगी सतरह जमीन हा मा بعد ذلك تحاها हम का जिक्र किया अब जमीन का जिक्र करेंगे بچھایا دہا کا معنی بچھانا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا آسمان کے بعد کس کو بچھایا زمین کو بچھایا دخان خانہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ زمین پہلے پیدا ہوئی اور آسمان بعد میں سورج دخان میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ زمین پہلے پیدا ہوئی اور آسمان بعد میں پیدا ہوئی آسمان بعد میں پیدا ہوا اور اللہ کیا فرما رہے او زمین کو اس کے بعد بچھایا یعنی آسمان کے بعد بچھایا چھایا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ زمین بعد میں پیدا ہوئی اور قرآن کی ایک اور صورت ہے صورت الطفان اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ زمین پہلے پیدا ہوئی آسمان بعد میں تو زمین کا جو مادہ ہے نا مادہ یہ آسمان سے پہلے پیدا کیا زمین کا مادہ آسمان سے پہلے پیدا کیے مگر جب اس زمین کو بچھایا دہا یہ جو دہا کا مانا بچھانا جب اس زمین کو بچھایا یہ آسمان کے پیدا کرنے کے بعد تو اللہ کو سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کے بعد زمین کو پیدا کیا یہ <تصفح> بچھانا کوئی معمولی بات نہیں اس کے اندر اس زمین کے اوپر ہر چیز اپنے اپنے معمول پر قائم ہے سمندر کے پانی کو دیکھنے اس کے اوپر پہاڑ دیکھنے ہر ہر چیز کو Yes. Okay.